ہم بونا بچوں کے لیے صلاحی کہانیاں اور بہت کچھ ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ ڈاٹ کام الحمد للہ وسلم علام اللہ نبی عباد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بطل عليهم نبأ الذي, آ... عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغابين صدق الله الذي صورت العراف کی آیت نمبر 175 سے ہم آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں بطل علی نب الطینہ آیاتی نا انہیں اس شخص کا قصہ سنا دیجئے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی فن صلاح منہا پھر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا فت باہ پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا فقان الغین تو وہ گمراہوں میں داخل ہو گیا یہ ایک شخص کا قصہ ہے کون سا شخص ہے کسی روایت میں اس کا نام آتا ہے بلعام بن عامر کسی میں ہے امیہ بن سلط کسی میں ہے ابو عامر راہب اور زیادہ تر روایات میں اس کا نام آتا ہے بل بن باورا اب چار نام ہیں کسی نے کہا یہ آیت کریمہ بل عام بن عامر کے بارے میں نازل ہوئی کسی نے امیہ بن سلط کا نام لیا کسی نے ابو عامر واحب کا نام لیا اور زیادہ تر حضرات نے بلعم بن باورہ کا نام لیا اب یہاں سے ایک بات سمجھ لیں وہ یہ کہ بعض اوقات مفسرین کہہ دیتے ہیں ایک مفسر کہتا ہے یہ آیت کریمہ فلان کے بارے میں نازل ہوئی دوسرا مفسر کسی اور کا نام لیتا ہے تیسرا مفسر کسی اور کا نام لیتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ آیت کریما نازل ہوئی تو بعد لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ آیت تو ایک ہے تو تین چار شخصوں کے بارے میں یہ آیت کیسے نازل ہوگی جبکہ ان کا زمانہ بھی مختلف ہے تو اصل بات یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے رام اور ان کے بعد کے حضرات کی عادت یہ تھی کہ جو آیت کسی پر صادق آتی تھی تو اس کے بارے میں کہہ دیتے تھے کہ یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے نزلت فی کذا کسی اور شخص کا واقعہ سامنے آیا اس کے حالات سامنے آئے جو کہ اس آیت کا مصداق بن رہا تھا تو انہوں نے اس کے بارے میں کہہ دیا نزلت فی قزا یہ ایٹ اس کے بارے میں نازل ہوئی تو اصل ان کی اصطلاح کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نزلت فی قزا کے الفاظ وہ کس موقع پر استعمال کرتے ہیں اب ان کی اصطلاح کے مطابق آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی ایسا شخص پایا جائے جسے اللہ پاک نے اپنا علم عطا کیا ہو عزت عطا کی ہو قرآن کا علم حدیث کا علم فقہ کا علم دین کا علم اس کو عطا کیا ہو اور وہ اس علم پر اللہ کا شکر کرنے کی بجائے اور اس پر عمل کرنے کی بجائے اس کے برعکس چلنے لگے تو ہم آج بھی کہہ سکتے ہیں نزلت فی قزا اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے تو یہ ایک شخص تھا کوئی بھی ہو اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ یہ کسی ایک شخصیت تک محدود نہیں رہتا اس کا مفہوم عام ہو جاتا ہے اور مفسرین کے ہاں ایک اصول متفق علا اصول ہے کہ اللہ اب راتو لمول لال خصوصی سبب اعتبار الفاظ کے عام ہونے کا ہے سبب کے خاص ہونے کا اعتبار نہیں ہے اعتبار الفاظ کے عام ہونے کا ہے سبب کے خاص ہونے کا اعتبار نہیں ہے مثال کے طور پر کوئی ایت کریمہ عبداللہ بن اوبئی کے بارے میں نازل ہوئی تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس آیت میں جو مذمت کی گئی ہے تو یہ صرف عبداللہ بن اوبئی کی مذمت ہے کیونکہ یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی سبب نزول عبداللہ بن ابئی بنا بلکہ ہم کہیں گے اس آیت کے الفاظ کے عموم کا اعتبار ہے جو شخص بھی عبداللہ بن ابئی والا کردار اختیار کرے گا اس پر یہ آیت کریمنا صادق آتی ہے تو الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے سبب کے خصوص کا اعتبار نہیں تو یہ ایک شخص تھا بن ام بن باورا یا کوئی دوسری دوسرا شخص بڑا صاحب علم صاحب فضل بلکہ بظاہر صاحب تقوا بڑی اس کو عزت حاصل تھی اور کہا جاتا ہے کہ اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی تھیں اور اسے بعض لوگوں نے روپیہ پیسہ دے کر آمادہ کر لیا کہ وقت کے نبی کے خلاف دعا کرو انہوں نے سوچا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو وقت کے نبی کے خلاف اور کافروں کے حق میں اگر دعا کر دے گا تو یہ بھی قبول ہو جائے گی اور وہ بے وقوف بھی کسی چکر میں آ گیا میں تو مستجب مستجاب الدعوات ہوں میری تو دعائیں قبول ہوتی ہیں جو کہہ دوں گا اللہ مان لے گا تو روپے پیسے کے بدلے میں اپنا ایمان بیچ دیا اپنا تقوا بیچ دیا اپنا علم بیچ دیا اور مشرقین کے مطالبے کے مطابق اللہ کے نبی کے خلاف دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو یہ حقیقت میں صرف بلعم بن باورا کا قصہ نہیں ہے بلکہ یہ ہر اس شخص کا قصہ ہے جسے اللہ پاک نے علم اور ایمان عطا کیا ہو لیکن وہ دنیا سے متاثر ہو کر اپنے خالق کو فراموش کر دے اور روپے پیسے کی خاطر تقوے کا لباس ایسے اتار دے جیسے کوئی بسیدہ اور پھٹے پرانے کپڑے کو اتار دیتا ہے بہت سے لوگ ہیں روپیہ پیسے کی چمک دیکھ کر دین کو یوں پھینکا جیسے کہ بسیدہ اور پھٹے ہوئے کپڑے کو پھینکتے ہیں پیسے پر بیچ دیا ایسے لوگ ہوتے ہیں رہے ہر زمانے میں آج بھی اور ایسے تقوے سے نکل گیا جیسا کہ سانپ اپنی کینچلی سے نکل جاتا ہے سیمپ سانپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مخصوص موسم کے اندر اپنی کھال اتار دیتا ہے تو اپنی کینچلی سے نکل جاتا ہے تو فن سالہ جو قرآن نے نفظ استعمال کیا وہ یہی ہے اس سے نکل گیا نکل بھاگا کس سے اللہ کی آیات سے تقوا سے ایمان کے لباس سے اور دین کے لباس سے اس سے نکل بھاگا آپ سن چکے ہیں کہ جیسے کپڑے کا لباس ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں تقوے کا بھی لباس ہوتا ہے تکوے کا لباس بھی ہوتا ہے بلکہ اللہ نے لباس کی تعریف کرتے ہوئے اور لباس کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرما دیا کہ یہ لباس تو اپنی جگہ ب لباس تقوا ظالی کخیر تقوی کا لباس سب سے بہتر لباس ہے تقوی کا لباس وہ تقوی کا بھی ایک لباس ہوتا ہے لباس تکوا لباس تقوا جو پہلے اللہ اس کو حیا اتا فرما دیتے ہیں اللہ پاک اس کو عملے سالے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں جیسے کوئی کپڑے کا لباس پہن کر دنیا والوں کی نظر میں جچ جاتا ہے بند سمر جاتا ہے تو جو تقوی کا لباس پہلے وہ اللہ کی نظر میں خوبصورت ہو جاتا ہے جسے تقوے کا لباس عطا کر دیا جائے تو فرمایا کہ اسے نکل باگا فن سلحا منہا فتب اہ شیتان اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا شیطان کو ذرا موقع مل جائے کہ اب اس کے قدموں میں اس بندے کے قدموں میں تزلزل آ ہے زوف آ گیا کسی تکوے والے کے پیچھے لگا رہا لگا رہا اور یہ اس تقامت سے تقوے پر جمع رہا لیکن کبھی اس کے قدم ڈگمگا گئے زوف آ گیا اب تو شیطان پیچھے لگ جاتا ہے اس نے کہا یہ تو میرا ہے آ گیا میرے کاب میں تو فرمایا شیطان اس کے پیچھے لگ گیا فکان من الغاوین تھا ہدایت والوں میں سے اور داخل ہو گیا گمراہوں کے اندر ملو شنافا بہار بلا کن نہ اگر ہم چاہتے تو اپنی آیات پر عمل کی توفیق دے کر اس کے درجات کو بلند کر دیتے بلا کن اخلاد الل لیکن اس نے پستی کا راستہ اختیار کیا ہمارے پاس تو بلندی کا راستہ بھی تھا چلتا تو صحیح چلتا تو صحیح ہم اس کو بلندیاں عطا کرتے درجات عطا کرتے لیکن اس بیوقوف نے تو پستی کا راستہ اختیار کیا بت ہوا اور اپنی خواہش کی اتباع کی دیکھیے کسی کو عبادت پر تزکیے پر نماز پر اتباع پر مجبور کرنا یہ اللہ کا دستور نہیں ہے اللہ مجبور نہیں کرتے کسی کو کا راستہ اختیار کرنے پر ہاں اللہ نے یہ کیا انسان کو عقل کا نور عطا کیا وہی کے ذریعے سے حق بھی سمجھا دیا باطل بھی سمجھا دیا واضح کر دیے یہ بھی بتا دیا کہ حق کی اتباع میں کامیابی ہے اور حق کو چھوڑنے میں ناکامی ہے تین کام کیے نور عقل عطا کیا وہی کے ذریعے سے حق کو باطل سمجھا دیا اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اس پر چلنے میں کامیابی اور اس پر باطل پر چلنے میں ناکامی ہے یہ تین کام کر دیے اس کے باوجود اگر کوئی حق کا راستہ اختیار نہ کرے باطل اور گمراہی کا راستہ اختیار کرے تو اللہ کہتے ہیں نولی ہی تولا وہ جدھر چلنا چاہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم اس کو آزادی دیتے ہیں جاؤ جاؤ جاؤ ہم تمہاری عبادت کے محتاج نہیں ہم تمہاری نماز کے محتاج نہیں ہم تمہارے تقوی کے محتاج نہیں بڑے آئے تمہارے جیسے اور بڑے آئیں گے وہ بھی گزر گئے تم بھی گزر جاؤ گے ہم نے تو حق کا راستہ دکھا دیا صلاحیت بھی دے دی نہیں چلنا چاہتے تو جاؤ نی مات و اسرا اللہ نے سورہ اسرا میں فرمایا من کا نیب الآلا فیحا مان شاہ لی من سمج اللہ لہو جہنم جو شخصیت چاہتا ہے کہ مجھے تو بس دنیا دے دے اللہ مجھے تو صرف دنیا مل جائے صرف دنیا صرف دنیا کو اپنا مقصد بنا لے صرف دنیا مجھے تو بس دنیا چاہیے تو اللہ چاہتے اللہ کہتے ہیں کہ ہم جسے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں جو اپنا مقصد دنیا بنا لے تو ہم دے دیتے ہیں لیکن ہر کسی کو نہیں دیتے اور ہر کسی کو اتنا نہیں دیتے جتنا وہ چاہتا ہے یہ بھی اللہ کا کرم ہے ورنہ ہم تو ایسے بیوقوف ہیں کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کیونکہ ہم نقد کو زیادہ پسند کرتے ہیں ادھار کو نہیں پسند کرتے جنت ادھار ہے نا جنت و ادھار اور دنیا کی ایاشی یہ نقد تو اگر ایسا سودا ہوتا نا ہمیں دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے یہ یہ عیاشیاں چاہیے یا وہ عیاشی چاہیے جو مانگو گے ہم دے دیں گے تو ہم کہتے فی الحال کو یہی دے دے وہاں دیکھا جائے گا تو بڑا غفور الرحیم ہے کہتے ہیں لوگ لیکن ایسا بھی نہیں کیا ورنہ تو گمراہوں سے پوری دنیا بھر جاتی اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا مانگے اور جتنی مانگے اس کو دے دے ایسا بھی نہیں ہے ایسا نہیں ہے جو کہتا ہے مجھے صرف دنیا چاہیے صرف دنیا کے لیے کوشش صرف دنیا کے لیے مرتا ہے تو ہم دیتے ہیں لیکن ہر کسی کو نہیں جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں کافر دنیا چاہتا ہے لیکن سارے کافر تو مالدار نہیں ہے سارے کافر تو مالدار نہیں جو لوگ یہ ہی سمجھتے معذ اللہ کے دیندار بھوکے مرتے ہیں اور کافر عیاشیاں کرتے ہیں آپ کبھی کافروں کے محلوں میں جا کر دیکھیں کیا غربت ہے ہم سے کہیں زیادہ غربت اگر کافروں کو من چاہی نیم سے مل جاتی تو کوئی کافر ہماری لیٹری میں صاف نہ کرتا کوئی ہمارے بازاروں میں جھاڑو نہ دیتا تو ایسا نہیں ہے کہ کفر کی وجہ سے بس خزانے کھل جاتے ہوں کہ لے لو جتنا چاہیے تو اللہ کہتے ہیں ہم جتنا چاہتے ہیں جسے چاہتے دیتے ہیں سمجالا لہو جہنم ڈبلو پھر اس کے لیے جہنم میں جس میں ہمیشہ جلے گا وَمَنْ عَرَادَ الْآخِرَةَ وَهُوَ مُؤْمِنْ وَمَنْ عَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَالَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُلَائِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا سن لو میرے بھائیو اللہ فرماتے جو آخرت چاہے جو آخرت چاہے اور پھر آخرت کے لیے کوشش بھی کرے ایزا نہیں کہ چاہتا ہے چ چاہتا ہے جنت کی تعریف سن لی کہتے اللہ مجھے بھی جنت چاہیے اللہ مجھے بھی جنت چاہیے مجھے بھی حورے چاہیے مجھے بھی نعمتیں چاہیے ارے کچھ کر اس کے لیے نہیں چاہیے تو صحیح لیکن یہ محنت مجھ سے نہیں ہوتی تو اللہ کہتے ایسے نہیں ایسے نہیں ممن اراد الاخرہ جو آخرت چاہتا ہے بس آل سایہ اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے تیسری چیز وہ ہوا مومن وہ مومن بھی ہو تین شرطیں لگائی آخرت چاہتا ہے پھر کوشش بھی کرتا ہے بھی مومن, مومن. فلا کا نسا تو میں اللہ ان کی کوشش کی قدر کروں گا کیونکہ میں شکور ہوں میں قدر کرنے والا ہوں تو میں قدر کرتا ہوں تو اللہ کا یہ دستور نہیں ہے میرے بھائیوں کا کسی کو ہدایت کہ راستے پر چلنے پر مجبور کر لے ایسا نہیں کہ نماز پڑے تو صبح بیمار ہو جائے ایسا نہیں ہاں اللہ کے بعد مخصوص بندوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اللہ اپنے مخصوص بندوں کے ساتھ کبھی کبھی ایسا کرتے اور یہ بھی اللہ کا کرم اللہ کا بڑا کرم اللہ پکڑ لے فوراً نماز چھوڑی اور اللہ نے پکڑ لیا فوراً کوئی بیماری ہو گئی کوئی تکلیف پیش آ گئی کوئی حادثہ پیش آ گیا ایک مومن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تو تو بڑا سستا سستہ چھوڑ دیا چھوٹی سی سزا دے کر چھوڑ دیا مجھے خبردار کر دیا متنوع کر دیا تو یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے بھائی ویسے اللہ پاک کسی کو مجبور کرتے نہیں تو فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو آیات پر عمل کی توفیق دے کر اس کے درجات کو بلند کر دیتے لیکن اس نے تو پستی کا راستہ اختیار کیا بت تباہ ہوا اور اپنی خواہش کی اتباع کی کمسلو اللہ اکبر اس کی مثال کتے کی سی ہے مثال بھی سخت دی اللہ نے جسے اللہ نے علم دیا ہو پھر علم پر عمل نہ کرے اس کے برعکس کرے تو اللہ نے کہیں تو اس کو مثال دی ہے گدے کی تشویش دی ہے گدے کے ساتھ مسل لم ملاتا کماسلیمار یمیل اسفار گدے جیسا ہے کتابیں ہیں لیکن فائدہ کچھ نہیں اور یہاں پر اللہ نے اسے مثال دی تشوی دی کتے کے ساتھ کما سل کما سل اس کی مثال کتے کی سی ہے ان تحمل او تترس اگر تم اس پر حملہ کرو تو بھی ہاںپتا ہے نہ کرو تو بھی ہاں ہے کتے کو آپ پتھر مار کر بگائے تو بھی ہاں گا اور نہ بھگائے سائے میں بیٹھا تو بھی ہوں کیا مقصد کہ سکون اس کو کسی حالت میں بھی نہیں ہے کوئی مشقت ہو یا مشقت نہ ہو لیکن اسے سکون نہیں ہے تو اس آیت کریما میں بتایا گیا کہ جسے اللہ پاک نے علم دین عطا کیا ہو پھر بھی وہ خواہشات کو ترجیح دے تو اسے سکون نہیں مل سکتا کسی حالت میں بھی سکون نہیں مل سکتا پیسہ ہو تو بھی پیسہ نہ ہو تو بھی سکون نہیں ملے گا دوسری نصیحت اس آیت کریمہ سے یہ حاصل ہوئی کہ کسی کو اپنے علم پر اپنی عبادت اور تقوے پر اپنی تبلیغ اور جہاد پر نیکی کے کاموں پر گمانڈ نہیں کرنا چاہیے ہو سکتا ہے نیکی کے راستے پر چلتا چلتا چلتا بھٹک جائے بھٹک جائے جیسے یہ بھٹک گیا بل ام بن باور بٹک گیا نیکی کے راستے پر چلتا چلتا بھٹک گیا ایک تیسری نصیحت بعض حضرات نے اس آیت کریما سے یہ بھی اخذ کی ہے کہ گمراہ لوگوں کا ہدیہ بھی قبول نہیں کرنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے یہ باورہ تھا اسے بعض لوگوں نے ہدیے دیے نذرانے پیش کیے اور یوں اس کو مائل کر لیا گمراہی کے راستے کی طرف تو ان کے ہدیے قبول نہ کیے جائیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسے گمراہی کی طرف لے جائیں بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں میرا دوست ہے اس کا فلاں گمراہ فرقے کے ساتھ تعلق ہے فلاں کافر فرقے سے تعلق ہے ہدیہ دے قبول کر لوں نہیں تو اصول یاد رکھیں اگر خطرہ ہے دین کے متاثر ہونے کا ذرا بھی محسوس کریں کہ یہ ہدیے کے پردے میں مجھے بے دینی کی طرف لے جائے گا تو اس کے ہدیے کو کبھی قبول نہ کریں ہاں باہمی مشاق, معاشرت اخلاق کا معاملہ جدا ہے اس میں لین دین ہو سکتا ہے کافر کی بجائے مسلمان کو چاہیے کہ وہ کافر کو ہدیہ دے کر اس کو اسلام کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر بے عمل علماء کے لیے بڑی سخت و ہے اور حضرت علی نے فرمایا من ازداد ولم يزدد داد لم يزدد من اللہ اللہ, اللہ بدن جسے اللہ پاک جس کے علم میں اللہ پاک اضافہ کرے لیکن اس کے زہد و تقوی میں اضافہ نہ ہو تو ایسا علم اللہ سے دور کرنے کا سبب بنتا ہے اللہ کے قریب کرنے کا سبب نہیں بنتا ہے تو علم برائے علم مقصد نہیں ہے علم تو برائے عمل ہے تو فرمایا کہ یہ شخص جو تھا اگر یہ نیکی کے راستے پر چلتا ہم اس کو بلند درجات عطا کرتے لیکن اس نے پستی کا راستہ اختیار کیا تو اس کی مثال کتے کسی ہے اگر تم اس پر حملہ کرو تو ہانپتا ہے اور ایسے چھوڑ دو تو بھی ہانپتا ہے کسی حالت میں بھی اس کو سکون حاصل نہیں ہوتا ظال مسل القوم لدین کزبو بھی یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری ایتوں کو جھٹلایا کہ نیمتے بے شمار مگر سکون نہیں ہے مزید کی حوس مزید کی حوثی السل الحم یتفکرون ان کو ایسے قصے سناتے رہیں تاکہ یہ غور و فکر کریں ساسل قوم الدین کسبو بھی آیا ایسے لوگوں کی مثال بہت بری ہے جنہوں نے ہماری ایتوں کو جھٹلایا وہ انفسم کانو یژلیمون اور وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں جو تفکر نہیں کرتے تفکر کی بجائے اعراض کرتے ہیں وہ حقیقت میں اپنی عمر اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں میں یہ دلّاہ فہو المحتی ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ ہدایت دے یوں بھی ترجمہ کر لیں جسے اللہ ہدایت دے وہ ہے ہدایت والا یہ ترجمہ ذہن رکھیے ابھی آپ, آپ کو میں اس میں نقطہ کی بات بتاتا ہوں جسے اللہ ہدایت دے وہ ہے ہدایت والا وملخوا الخاسرون اور جسے اللہ گمراہ کر دے وہ ہے خسارے میں پڑ جانے والا نقصان اٹھانے والا اللہ پاک نے سب سے پہلا کرم تو یہ کیا کہ انسان کو اچھی فطرت پر پیدا کیا بار بار جیسے آپ سنتے رہے اللہ پاک نے ہر بچے کو مسلمان پیدا کیا ہے کسی بچے کو کافر پیدا نہیں کیا عیسائیت وغیرہ میں یہ نظریہ ہے کہ ہر پیدا پیدا ہونے والا گناگار پیدا ہوتا ہے ہر پیدا ہونے والا گناہگار پھر عیسی اسلام اس کے لیے کفارہ اور ہمارا دین کہتے ہیں نہیں ہر پیدا ہونے والا نیکوکار ہوتا ہے پاک صاف ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے کتنا فرق ہے دونوں نظریوں میں وہ نظریہ کہ ہر پیدا ہونے والا گناگار اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں، ہمارے آقا فرما رہے نہیں ہر پیدا ہونے والا پاک صاف معلو مولود یو لدو ال تو سب سے پہلا کرم تو یہ کیا کہ ہمیں اسلام کی فطرت پر پیدا کیا پھر اللہ پاک نے ہمیں عقل دی حواس دیے اس کے بعد دونوں راستے دکھا دیے وہ ہدئی نہ دیکھو ایک راستہ ادھر جاتا ہے ایک راستہ ادھر جاتا ہے یہ رحمان کا راستہ ہے یہ شیطان کا راستہ ہے یہ بھی اللہ نے واضح کر دیا پھر جس کو ہدایت پر چلنے کی توفیق مل جائے وہ ہدایت پا جاتا ہے ورنہ وہ گمراہ ہو جاتا ہے جو نکتے کی بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ پاک نے یہاں گمراہ ہونے والوں کی سزا کا ذکر کیا ہے لیکن ہدایت پانے والوں کی جزا کا ذکر نہیں کیا دو چیزیں ہیں نا سزا اور جزا تو جزا بدلہ سلا انعام اور سزا عذاب تو اللہ نے گمراہ ہونے والوں کی سزا کا ذکر کیا کہ فرمائے فلا اکم الخوا سرون جسے اللہ گمراہ کر دے وہ خسارے میں پڑ جاتے ہیں وہ نقصان میں پڑ جاتے ہیں یہ سزا کا ذکر کیا لیکن ہدایت والوں کی جزا کا ذکر نہیں کیا یہ فرمایا کہ جسے اللہ ہدایت دے وہ تو ہدایت والا ہے بس یہ کہہ دیا اللہ اکبر مفسری نے لکھا اس میں نقطے کی بات یہ ہے کہ اللہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جسے اللہ ہدایت دے دے تو ہدایت خود اتنی بڑی جزا اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسری نعمت ہو ہی نہیں سکتی اللہ اکبر ایک تو یہ نا کہ ایمان قبول کرو گے تو جنت ملے گی اور جنت میں یہ ملے گا وہ ملے گا اور ایک یہ ارے انعام قبول کر لو ایمان قبول کر لو ایمان والے ہو جاؤ گے اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے ہدایت مل گی ہدایت حالے ہو جاؤ گے تو ہدایت خود اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا انعام ہے ہی نہیں ہے. تو فرمایا کہ جسے اللہ ہدایت دے وہ تو ہدایت والا ہو جاتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے وہ خسارے میں پڑ جاتے ہیں بالکد اب جہنم میں جانے کے اسباب پیدا جہنم میں جانے کے اسباب اللہ بیان فرما رہے ہیں فرمایا کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے لہم, لہم قلوب ان لافہ با ان کو ہم نے دل تو دیے لیکن دلوں سے سمجھتے نہیں بلا ہم ان کو آنکھیں تو دی لیکن ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں بلا ہم آزار ان لاسماؤن ان کو کان تو دیے لیکن کانوں سے سنتے نہیں جہنم کے جہنم میں جانے کے اسباب کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو جہنم میں چلے جاتے ہیں اگر اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے دل کو آنکھوں کو کانوں کو تو جان لیتے کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے عبادت کا مستحق صرف وہی ہے اور یہ بھی جان لیتے کہ گناہوں سے بچنا یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے اس میں فلاح اور کامیابی ہے اور گناہوں کے کرنے میں ہماری ہی ناکامی ہے تو فرمایا یہ ہے جہنم میں جانے کا سبب انسان کا کیا کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے ایک کل انعام فرمایا کہ یہ لوگ جو دلوں سے سمجھتے نہیں آنکھوں سے دیکھتے نہیں کانوں سے سنتے نہیں یہ چپاؤں کی طرح ہے بل ہم ادل بلکہ ان سے بھی گئے گزرے کہہم الغافلون یہی غافل ہیں بے خبر ہیں ملسما الحسنہ اور اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں اللہ کے لیے اسماع حسنہ اسماع حسنا کا مانا حسنا کا معنی اچھے اچھے نام چار سورتوں میں اللہ کے اسماع حسنا کا ذکر ہے سب سے پہلے یہ سورت سورہ آراف اس کے بعد سورہ اسرا اور اس کے بعد سورہ توح اور پھر سورہ حشر ان چار سورتوں میں اللہ پاک کے اسماع حسنا کا ذکر ہے اسمائے حسنہ اللہ کے بے شمار ہیں بعض حضرات نے لکھے جیسے اللہ پاک کی ذات لامحدود ہے اللہ پاک کے نام بھی لامحدود ہے اس نے بعض نام بندوں کو بتائے ہیں اور بعض نام اس نے اپنے بندوں کو نہیں بتائے جیسا کہ معتا کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی ہمیں بھی کرنی چاہیے وا اس الک ب اسمائکل حسنا ما علمت منه وما لم اعلم میرے اللہ میں تجھے تیرے اسماء الحسنا کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں وہ اسماء الحسنا جو میں جانتا ہوں اور وہ جو میں نہیں جانتا